ہم بو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو رہا ہے قرآن الحمدللہ وحدہ الحمد والسلام تسلام من لا نبی بعدا اما باد ادی میتھ می بسم اللہ بلا من فضل اللہ نسوئی بک تصوی مقت سبن بس ال اللہ فدلی ان اللَّهَ كَانَ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ کان بكل شیء علیم صدق الله العظیم سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اور ایسی چیز کی تمنا نہ, نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے نصیب تصب مردوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا سبن اور عورتوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا فرمایا کہ ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یعنی ایسی چیزیں جو کہ تکوینی ہیں طبعی ہیں وہ بھی ہیں اللہ کی عطا ہیں غیر اختیاری ہیں ان کی تمنا نہ کرو اللہ نے انسانوں میں سے کسی کو مرد بنایا ہے اور کسی کو عورت بنایا ہے تو کوئی یہ تمنا نہ کرے ہے تو مرد تمنا یہ کرتا ہے کاش میں عورت ہوتا ہے تو عورت تمنا یہ کرتی ہے کہ کاش میں مرد ہوتی تو اس طرح کی تمنا نہ کرو پھر انسانوں میں سے اللہ نے کسی کو حسین بنایا ہے اور کوئی غیر حسین ہے تو اس کی تمنا نہ کرو اپنے آپ کو بدلنا یہ مشکل ہے کسی کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے اور کسی کی آواز سادہ ہوتی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو ایسی تونا کہ تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ دوسرے کے اندر, اندر کوئی خوبی دیکھ کر کوئی اچھائی اور بلائی دیکھ کر تم جلنے لگو اور حسد کرنے لگو تو یہ جائز نہیں ہے بلکہ تم پر لازم ہے رضا بالقصہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو اللہ نے جیسا مجھے بنایا میں بہت خوش ہوں اس پر اس پر راضی رہو یقینی بات ہے کہ انسان جب اس اعتبار سے غور و فکر کرتا ہے کہ کیا مجھ سے بھی نیچے کوئی ہے تو ہر ایک کو اپنے سے نیچے بھی کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہے وہ اگر ذرا انصاف کی نظر سے دیکھے تو اسے اپنے سے بھی زیادہ غریب مل جائیں گے جو اسے جو اپنے آپ کو بدصورت سمجھتا ہے وہ دیکھے تو اس سے بھی زیادہ بدصورت ہوں گے جو اپنے آپ کو غبی سمجھتا ہے وہ اگر دیکھے تو اس سے زیادہ بعض غبی ہوں گے جو اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے وہ اگر دیکھے تو اس سے زیادہ بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوں گے تو جب یہ غور کرے گا تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی تو جو غیر اختیاری چیزیں ہیں غیر اختیاری کمالات ہیں غیر اختیاری صفات ہیں اللہ نے بعض بندوں کو عطا کی ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی تمنا نہ کرو اور حسد میں مبتلا نہ ہو جاؤ البتہ جو اختیاری چیزیں ہیں ان کی تمنا کرنا جائز ہے لیکن وہ بھی اور رشک کی حد تک تو جائز ہے حسد کی حد تک وہ بھی جائز نہیں ہے جو اختیاری چیزیں بہت سی چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اختیار میں رکھی ہیں انسان کی قدرت میں رکھی ہیں اگر یہ بھی محنت کرتا تو یہ حافظ بن سکتا تھا کاری بن سکتا تھا عالم بن سکتا تھا مفتی بن سکتا تھا گریجویٹ بن سکتا تھا یا کسی دوسرے شعبے میں کمال حاصل کر سکتا تھا تو یہ اللہ نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے کہ محنت کرو جو محنت کرے گا وہ کچھ پا لے گا وہ جو کسی نے کہا یہ بز میں میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے یہاں تو جو بڑھ کر اٹھا لے گا تو جام اس کو مل جائے گا اور جو ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھا رہے گا وہ محروم رہ جائے گا تو یہ محنت کرتا تو یہ بھی حاصل کر سکتا تھا تو اختیاری چیزیں جو ہیں ان کی تمنا کرنا جائز ہے جسے رشک کہتے ہیں غبتا کہتے ہیں عربی زبان میں کہ اے اللہ جیت جیسے تو نے اس کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما دے بلکہ غیر اختیاری چیزوں میں بھی غبتا تو جائز ہے اللہ جیسے تو نے اس کو اولاد عطا کی ہے مجھے بھی اولاد عطا فرما دے جیسے تو نے اس کو فرما بردار لڑکے عطا کیے ہیں مجھے بھی عطا فرما دے جیسے تو نے اس کو مال دولت عطا کیا ہے مجھے بھی عطا فرما دے تو یہ غبتا تو جائز ہے بھائی رشک کرنا یہ جائز ہے لیکن حسد کرنا یہ حرام ہے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے سورہ فلق میں جن چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے تو ان میں سے ایک چیز حسد کرنے والے کا حسد بھی ہے ممن شرری حاصل اذا حسد تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کی پناہ مانگو کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے والوں کے حسد کے شر سے محفوظ رکھنا اس لیے کہ جو حسد میں مبتلا ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو اللہ نے عورت بنایا تو وہ یہ تمنا نہ کرے کہ میں مرد بن جاؤں یہ تمنا نہ کرے اب یہ کہنا تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی مرد ہو اور تمنا کرے کہ کاش میں عورت ہوتا لیکن ہمارے گندے معاشرے میں یہ بھی ہو رہا ہے بہت سے مرد یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے کاش ہم عورتیں ہوتے صرف تمنا ہی نہیں کرتے بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں کوئی آپریشن کروا رہا ہے اور کوئی آپریشن نہیں کروا سکتا تو ویسے ہی عورتوں جیسے رنگ ڈنگ وہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مرد نہ سمجھے عورت نہیں سمجھتے تو کم از کم ہجڑا ہی جڑائی سمجھ لیں چنانچے ہم نے اخبارات میں یہ سروے پڑا کہ یہ جو اکثر ہجڑے ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں تو اصل میں مرد ہیں یہ ہجڑے نہیں ہیں بلکہ جو اصلی ہجڑے ہیں انہوں نے بڑا احتجاج کیا اس پر کہ یہ نقلی ہجڑے کہاں سے آ گئے یہ تو ہجڑے ہے ہی نہیں اور خامخواہ ہجڑے بنے ہوئے ہیں ہماری روزی پر لات مار رہے ہیں ایک دن میں نے روڈ پر یہ عجیب منظر دیکھا ہم قائد اعظم کے مزار کے پاس سے گزر رہے تھے گاڑی پر تو آج کل ہیجڑے سڑکوں پر مانگتے بھی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا بھیک مانگنا بھی انہوں نے اپنا ایک پیشہ بنا لیا تو ایک ہیجڑا جو ہے وہ مانگ رہا تھا تو ایک نوجوان جو ماشاء اللہ چشم بدور بڑا اپ ٹو ڈیٹ اور ماڈرن سا بنا ہوا تھا بڑے بڑے بال داڑھی بھی غائب مونچھے بھی غائب شکل بھی بڑی عجیب سی لباس بڑا عجیب سا تو اس نے ہجڑے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہم نہیں جانتے کیا چھیڑ چھاڑ کی لیکن اس نے کوئی چھیڑا اس کو تو ہیجڑا اس کو کہتا ہے ڈوب کر مر جا ہڑے شرم کر ہمیں چھیڑتا ہے ہجڑا کہہ رہا ہے اس نوجوان کو ڈوب کر مر جا ہے ہمیں چھیڑتا ہے تو واقع کئی نوجوان ایسے ہیں اللہ ہدایت دے کہ وہ ہجڑوں جیسی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات تو بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ مرد یہ تمنا کریں کہ کاش ہم عورت ہوتے لیکن آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے اللہ اکبر آپریشن کروا رہے ہیں عورت بننے کے لیے اور یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم عورتوں جیسے لباس عورتوں جیسی شکل عورتوں جیسے بال عورتوں جیسے گفتگو کے انداز عورتوں کی طرح ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی مرد نہ سمجھے عورت سمجھے عجیب یہ زمانہ بھی ہم نے دیکھنا تھا اور عورتیں بعض اوقات یہ تمنا کرتی ہیں کہ کاش ہم مرد ہوتے اور اگر بن نہیں سکیں تو کم از کم مردوں جیسا انداز اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں مردوں جیسا لباس اور مردوں جیسی شکل و صورت مردوں جیسے انداز بلکہ ایک دفعہ تو میں نے اخبار میں دیکھا ایک چور پکڑا گیا گاڑیاں چھینتے ہوئے چور پکڑا گیا لیکن پولیس نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ چور نہیں بلکہ چور نہیں ہے اس اللہ کی بندی نے تو ایسا کیا تھا کہ بار بار سیفٹی مشین اپنے چہرے پر پھیر کر کچھ نہ کچھ بال بھی اگا لیے تھے تو اب دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ یہ مرد ہے حالانکہ وہ عورت تھی تو عورتیں مردوں جیسا انداز اختیار کر رہی ہیں عورتیں مردوں جیسا مرد عورتوں جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے لانت لانت ایسے مردوں پر لانت جو مردوں کی مشابہت ایسے مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ایسی عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابت اختیار کرتی ہیں لانت فرمائی ہے مرد مرد ہی رہے تو بھائیو اچھا ہے اور عورت عورت ہی رہے تو اچھا ہے آج کے نظام کی خرابی کی ایک بڑی وجہ معاشرتی نظام کی خرابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے عورتیں عورتیں نہیں رہی اور مرد مرد نہیں رہے تو جس وقت قرآن نازل ہوا بعض خواتین کے دل میں آتا تھا کاش ہم مرد ہوتی اور بعض کے دل میں تو یہ جو تمنا آتی تھی وہ نیکی کے جذبے کے تحت برائی کے جذبے کے تحت نہیں برائی کے جذبے کے تحت نہیں نیکی کے جذبے کے تحت یہ تمنا آتی کاش ہم مرد ہوتی ہم جہاد میں حصہ لے سکتی اور ہم دین کی اس طریقے سے خدمت کر سکتی جس طریقے سے کہ مرد کرتے ہیں ہم اس سے محروم ہیں یہ تمنا ان کے دل میں آتی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ جو غیر اختیاری چیز ہے اس کی تمنا نہ کرو میں نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی تمنا نہ کرے اور, اور جسے عورت بنایا وہ مرد بننے کی تمنا نہ کرے اس لیے کہ نہ تو مرد ہونا عزت کا باعث ہے اور نہ عورت ہونا ذلت کا سبب ہے مرد ہونا یاد رکھے مردو مرد ہونا کوئی عزت کا باعث نہیں جب تک کے اندر مردانگی نہ ہو جب تک کہ مردوں والے اوصاف نہ ہوں اور عورت ہونا ذلت کا سبب نہیں ہے مرد ہونے کی وجہ سے اعمال کا ثواب زیادہ نہیں ملتا اور عورت ہونے کی وجہ سے امال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی اللہ فرماتے نصیب ام ممک تصب وسا نصیب ام مردوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور عورتوں کو ان کے اعمال کا حصہ ملے گا ایسا نہیں ہے اللہ پاک عورت کے اعمال کا ثواب کم کر دے اس لیے کہ یہ عورت ہے اور مرد کا ثواب صرف اس لیے بڑھا دے کہ یہ مرد ہے اسلام نے عورت کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں ہر طرح کے حقوق دیے مذہبی حقوق بھی عطا کیے جن میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے نیک عمل کا ثواب مرد کو ملتا ہے ویسے ہی نیک عمل کا ثواب عورت کو ملتا ہے اللہ باگ نے قرآن کری میں بار بار اس کی وضاحت فرمائی جیسا کہ سور نحل میں فرمایا من امل سال زکرین اُن سا من فلاح حیات تجا جو نیک عمل کرے خواب و مرد ہو یا عورت ہو اللہ کہتے ہیں ہم دنیا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے پاکیزہ زندگی سکون والی زندگی مزے والی زندگی اللہ کی قسم مزے اللہ کی نافرمانی والی زندگی میں نہیں ہے مزے اللہ کی فرما برداری والی زندگی میں ہے تو اللہ کہتے ہیں خواہ مرد نیک عمل کرے یا عورت نے ایک عمل کرے ہم دونوں کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے یہ دنیا کا ذکر ہے دنیا کا اس لیے کہ اخرت کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا بلنجزینہم اجرہم بہسن ما کانوں یعملون اسی طریقے سے اللہ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 195 میں فرمایا اپ سن چکے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعض اللہ نے ایمان والوں کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ کہتے میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا خواب وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اللہ کہتے بازو کم باز تمہاری جنس الگ الگ نہیں ہے بلکہ تم ایک دوسرے سے ہو تمہاری جنس ایک ہے ڈبلو اب یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جنس ایک ہے آج یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ اس کے کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مرد اور عورت کی جنس ایک ہے لیکن اگر آپ مذاہب عالم کی تاریخ اور ان کے نظریات و افکار کتابوں میں دیکھیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ بعض لوگوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ مرد کی جنس اور ہے عورت کی جنس اور ہے دونوں کی جنس ایک نہیں ہے یہ تصور تھا یہاں تک عیسائیوں کے ہاں یہ بات زیر بحث رہی کہ عورت کے اندر روح ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی بعض عیسائی اس بات کے قائل تھے کہ عورت کے اندر رو نہیں ہوتی ہے رو تو صرف مرد کے اندر ہے تو اس طرح کے نظریات اور افکار انسانوں کے رہے اگر وہ نظریات اور افکار ہمارے پیشے نظر ہوں تب سمجھ میں آتا ہے اللہ کیوں کہتے ہیں و کم بعض تم تو ایک ہی جنس میں سے ہو اللہ کہتے خلا کا کم نفس واحدہ اللہ مردوں اور عورتوں کو ایک ہی نفس سے اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ انسانوں کے اندر یہ تصور رہا تو مذہبی اعتبار سے بھی حقوق دیے معاشی اعتبار سے بھی حقوق دیے معاشرتی اعتبار سے بھی حقوق دیے تعلیمی اعتبار سے بھی حقوق دیے تعلیمی اعتبار سے جیسے مرد تعلیم کے میدان میں ترقی کر سکتے عورت بھی ترقی کر سکتی ہے روحانی اعتبار سے جیسے مرد ترقی کر سکتے ہے عورت بھی ترقی کر سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بیوی بی کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے بہن اور ماں کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں بہت سے مذاہب میں ان کا تصور بھی نہیں ہے آج مغرب ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ عورت کو حقوق دو عورت کو حقوق دو یہ مطالبہ کرتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو حقیقت یہ کہ اسلام نے جو عورت کے صحیح حقوق ہیں وہ تو اس وقت عورت کو عطا کر دیے جب مغرب اور مغرب کے فلسفہ اور فکر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا نہ مغربی مفکرین پیدا ہوئے تھے نہ فلسفہ پیدا ہوئے تھے اور اس وقت عورت کو حقوق دیے جبکہ عورت کے حقوق کی آواز اٹھانا گویا کے دیوانے کی آواز شمار ہوتا تھا اس وقت حقوق دیے اسلام نے عورت کو مغرب نے تو عورت کو عملی طور پر دیکھا جائے تو ایک داشتہ بنا کے رکھ دیا ہے ایک داشتا ایک طوائف ایک ایسی شے جس سے ہر مرد لطف اندوز ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی عورت کے حقوق کا ذکر فرمایا کہ عورت مرد کے ساتھ اس اعتبار سے مساوی ہے کہ مردوں کو جیسے ان کے اعمال کا ثواب ملتے ہے عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا ثواب ملتے ہیں اور فرمایا کہ بس اللہ من فضلی اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو اللہ کے فضل سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہو سکتا لیکن دیکھیے ہر شخص کے لیے اللہ کے فضل کی صورت جدا ہے کسی کے لیے غنی ہونا یہ اللہ کا فضل ہے اور کسی کے لیے غریب ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے یہ یاد رکھے کسی کے لیے شہرت اللہ کا فضل ہے اور کسی کے لیے گمنام رہنا یہ اللہ کا فضل ہے وہ شخص جو غریب ہے ممکن ہے کہ اگر اس کو دولت ثربت عطا کر دی جاتی تو وہ پھر اپنے آپ میں نہ رہتا ممکن ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ ہوتا ممکن ہے کہ وہ دارہ ایمان میں نہ رہتا ممکن ہے کہ وہ فرعون بن جاتا وہ قارون بن جاتا وہ نمرود بن جاتا وہ متکبر اور سرکش بن جاتا لہذا ممکن ہے اس کے لیے غریبی ہی اللہ کا فضل ہو اور کسی کے لیے امیری اللہ کا فضل تو ہر شخص کے لیے اللہ کے فضل کی صورت جدا لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے ترمزی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے رسول اکرم صلی اللہ علی وسلم نے فرمایا صلی اللہ فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو اس لیے کہ اللہ مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے اللہ مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے مانگے اور عجیب بات بھی سن لیجئے حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے وہ ان افضل العبادة انتظار الفرج فرمایا کہ بہترین عبادت ہے وہ کا انتظار کرنا غربت کی حالت میں ہے مجبور ہے غریب ہے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے تجارت کرتا ہے لیکن حالات بدل نہیں رہے اور انتظار میں کہ اللہ پاک میرے حالات کو بھی بدل دے اللہ پاک مجھے بھی وہ ساتھ عطا فرما دے اللہ سے مانگتا بھی رہتا ہے کوشش بھی کر رہا ہے اور انتظار میں ہے تو یہ انتظار کرنا یہ بہترین عبادت ہے جب صبر اور شکر کے ساتھ وہ انتظار کرے اور اللہ سے مانگتا رہے تو یہ عبادت ہے تو یہاں سے آپ یہ بات بھی سمجھ گئے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنی غریبی دور کرنے کے لیے کوشش ہی نہ کرے بہت سے لوگ جو دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اور بڑی بڑی باتوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور ہر وقت دین کی باتوں میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب تلاش کرتے رہتے ہیں اور مولوی کے پردے میں دین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مولوی کے پردے میں تو جب مولوی یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ غریبی اللہ غریبی بھی اللہ کا فضل ہے تو وہ یہ کہیں گے دیکھو مولوی یہ چاہتا ہے کہ جو مظلوم ہے یہ ہمیشہ ظلم ہی سہتے رہیں کبھی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے اور جو غریب ہیں یہ امیروں کا تخت مشک بنے رہیں اور کبھی بھی اپنی غریبی کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے نہ مولوی ایسا کہتے ہے نہ اللہ ایسے کہتے ہیں نہ اللہ کا رسول ایسے کہتا ہے نہ شریعت کی یہ تعلیم ہے تعلیم یہ ہے کہ تم پریشانی میں ہو مجبوری میں ہو غریبی میں ہو محنت کرتے رہو کوشش کرتے رہو اللہ سے مانگتے بھی رہو لیکن بے صبر نہ ہو جاؤ وہ سب کا انتظار کرتے رہو تو تمہارا یہ انتظار کرنا بھی عبادت ہے تم بیماری میں ہو علاج معالجے کی کوشش کرو ضرور کرو دبا دارو کرو ڈاکٹر سے حکیم سے علاج کرواؤ لیکن ساتھ صبر بھی کرو صبر کرو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو تو بھائیوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیمار ہے تو وہ علاج کی کوشش ہی نہ کرے نہیں کوشش کرے لیکن صبر پن کا مظاہرہ نہ کرے صبر پن سے کیا ہوگا تو مولوی اس کو یہ تلقین کرتے اس لیے کہ صبر سے اس کو سکون ملے گا اور آفیت میں رہے گا بیماری کے باوجود آفیت میں رہے گا ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں جو بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ایسے بد نصیب بھی ہیں جو صحت مند ہو کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا اللہ کی قسم ایسے لوگ جن کو دن میں ایک دفعہ سوکھی روٹی میسر آ جاتی ہے تو دل کی گہرائی سے کہتے ہیں الحمدللہ الحمد للہ اللہ اطعمنا امنا وجعلنا من المسلمین الحمد للہ ہندی اط امنی حاضی تامہ مراض قنی ہی من غیر ہولم اور ایسے بد بخت بھی ہیں جن کے دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی شکوہ ہی شکوہ شکوہ ہی شکوہ مقدر کا شکوہ قسمت کا شکوہ حالات کا شکوہ اللہ اور اس کے رسول کا شکوہ شکوہ ہی شکوہ ان کی زندگی میں ہے تو بھائی یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے مانتے بھی رہو اس کے فضل کو اور انتظار بھی کرتے رہو ایک اور حدیث بھی سن لیجئے آپ نے بارہ سنی بھی ہوگی ہے تب حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یس علی اللہ یقی اللہ اکبر جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو بھائی ضرورت نہ بھی ہو تو بھی مانگا کرو اللہ خوش رہے میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں اور ہے تو سفیان بن اویانا رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا کہ لم یا سوال اللہ اللہ جو کہتے ہے مانگو تو اللہ نے مانگنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ یہ مانگے اور میں عطا کروں اللہ جو کہتا ہے مانگو مانگو مانگو بار بار کہتا ہے مجھ سے مانگو تو اللہ مانگنے کا حکم اس لیے دے رہا ہے تاکہ بندے مانگے اور میں ان کو عطا کروں میرے بھائیوں ویسے تو سارا سال اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے لیکن اب تو مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ شکر کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ عبادت کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہاں قرآن کا مہینہ, ہاں قرآن کا مہینہ ہے یہ, یہ جشن نزول قرآن ہے رمضان رمضان حقیقت میں جشن نزول قرآن ہے لیکن دنیا کا جشن منانے کا طریقہ اور ہے میرے اللہ کا جشن منانے کا طریقہ اور ہے لوگ جشن مناتے ہیں جھنڈیاں لہراتے ہیں کم کمے جلاتے ہیں جلوس سے بدتمیزی نکالتے ہیں اور آل فال بکتے ہیں شرابیں پیتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں حدود سے تجاوز کرتے ہیں کہتے ہیں جشن منایا جا رہا ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ ہے نزول قرآن کا جشن اس کے منانے کے آداب کچھ اور ہیں راتوں کو قرآن پڑا کرو اور دن کو میری رضا کے لیے بھوکے رہا کرو اور جب موقع ملے مجھ سے مانگا کرو میں اجازت اللہ کا عبادی انی قریب تو بھائیوں مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے ابھی سے ارادے کرو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرو اس لیے کہ یہ جو ہم سوچیں گے نا سوچیں گے رمضان میں یہ کروں گا یوں کروں گا ایسے ترتیب بناؤں گا ایسے ترتیب بناؤں گا یہ سوچنا بھی عبادت ہے ہاں یہ منصوبے بنانا بھی عبادت ہے یہ تدبیریں اختیار کرنا بھی عبادت ہے تو ابھی سے عبادت میں لگ جاؤ ہاں ابھی سے عبادت میں منصوبے تدبیریں دعائیں عذائم ارادے حسرتیں پوری کروں گا رمضان کے اندر ہو تو نہیں سکیں گی ہم تو بڑے کمزور ہیں بہت کمزور ہے ہر سال ارادہ کرتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے ہوتا کچھ نہیں لیکن ارادہ تو کریں بھائی ارادہ کرنا بھی ایمان کی علامت ہے ایمان کی نشانی اللہ سے خوب مانگے اپنے لیے مانگیں اور پوری امت کے لیے مانگے اور اپنوں کے لیے مانگیں اور غیروں کے لیے مانگے مانگنے کا مہینہ فرمایا کہ بس اللہ من فضلی ان اللہ کانبی کل شین علیما بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے بلک الن جال موالی اما ترک الانی وال اور جو مال والدین اور کرابت دار چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے اصل میں کچھ طریقے وہ تھے وراثت کی تقسیم کے جو زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے تھے اور ابتدائے اسلام میں بھی باقی رہے اور اسلام نے ان کو چھیڑا نہیں لیکن جب تفصیلی احکام وراثت کی تقسیم کے نازل ہو گئے تو ان طریقوں کو ان احکام کو منسوخ کر دیا گیا اسی بات کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں اور جو مال والدین اور دار چھوڑ جائیں اس کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے اب اللہ کے مقرر کیے ہوئے طریقے کے مطابق وراثت تقسیم کرو بلدین اقدت ایمان حکم فاتو اور جن لوگوں سے تم نے و پیمان لیا ہو ان کا حصہ ان کو دے دو ان اللہ کانا کل شی ان شہیدہ بے شک اللہ ہر چیز پر مطلع ہے فرمایا تھا بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور یہاں فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر مطلع تو جن لوگوں سے تم نے عہد و پیمان کیا ہو ان کے حصے ان کو دے دو عربوں میں دستور یہ تھا کہ دو شخص آپس میں قول و قرار کر لیتے عہد و پیمان کر لیتے کہتے کہ اگر تم نے کوئی قتل کیا اور تم پر دیت لازم آئی قتل کی وجہ سے تو دیت کی ادائیگی میں میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا یا پوری دیت اپنے اوپر لے لوں گا وگرنا دیت کے ادا کرنے میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا اور اگر میں نے کوئی قتل کر دیا تو اس کی دیت کی ادائیگی میں تم تعاون کرنا اسی طریقے سے کہتے اگر میں مر گیا تو تم بارش اور تم مر گئے تو میں تمہارے مال کا بارش اسلام نے ابتدا میں اسے باقی رکھا چنانچہ مدینہ میں آنے والے مہاجرین کو انسار کا بھائی بھائی بنا دیا گیا اور ان کے درمیان رشتے مواخات قائم کر دیا گیا اور جن دو کے درمیان معاہدہ ہو جاتا تو ان میں سے ایک کا اگر انتقال ہوتا تو دوسرے کو چھٹا حصہ وراثت میں ملتا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا اور فرمایا گیا وہ اول ارحام اولا اب جو وراثت تقسیم ہوگی وہ صرف رشتے داری کی بنا پر تقسیم ہوگی عہد و پیمان دوستی اور قول و قرار کی بنا پر وراثت تقسیم نہیں ہوگی اسے منسوخ کر دیا گیا اگلی عید آیت نمبر چونتیس یہ بھی اسی حوالے سے مردوں اور عورتوں کے حوالے سے نام ہی آپ سن چکے سورت النساء ہے عورتوں کی سورت تو عورتوں کے احکام کثرت کے ساتھ آئے ہیں قوامون بما فضل اللہ بزم اللہ بعض۔